فقور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقیدہ باس بادل موت کی وضاحت کی ہے اور انسانوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے چنانچہ آیت ایک سے چار تک چار حادثات کا ذکر کیا جن میں سے تین کا ظہور قیامت سے پہلے دنیا میں پہلے سور کے بعد ہوگا اور چوتھے کا ظہور یعنی قبروں سے مردوں کے زندہ نکالے جانے کا دوسرے سور کے بعد آخرت میں ہوگا ان چاروں حادثات کا بطور شرط ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور جواب یہ بیان فرمایا کہ جب یہ حادثات ظہور پذیر ہوں گے اس وقت ہر آدمی یقینی طور پر جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیسے اعمال کیے تھے نیک آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا عمدہ زادہ آخرت اپنے لیے پہلے بھیج دیا تھا اور گناہگار کو بھی خوب معلوم ہو جائے گا کہ کن گناہوں کے ارتکاب کے سبب اسے آج ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا جیسا کہ سورت الفرقان آیت پچیس میں آیا ہے وہ یوم ابل غمام اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے جیسے ہار ٹوٹ جاتا ہے تو موتی کے دانے زمین پر بکھر جاتے ہیں اور جب کھارے سمندروں کا پانی میٹھے دریاؤں کے پانی کے ساتھ مل جائے گا یعنی زمین اتنی شدت کے ساتھ ہلے گی اور ایسا محیب زلزلہ واقع ہوگا کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور زمین پر موجود پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گا اور قبریں الاٹ دی جائیں گی اور تمام مردے زندہ ہو کر اوپر آ جائیں گے جس دن یہ حادثات رونما ہوں گے اس دن ہر آدمی کو دنیا میں اپنے کیے کا علم ہو جائے گا ان کو و بدعمال کا علم ہو جائے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے اور ان اچھے اور برے طور طریقوں کا بھی جنہیں وہ دنیا میں جاری کرایا تھا اور جن پر لوگ اس کے بعد عمل پیرا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اور جو شخص کوئی برا طریقہ جاری کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا اور ان لوگوں کا بھی جو اس پر عمل کریں گے